انما انت منذر من آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس روز قیامت سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا کام پیغام رسانی ہے آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قیامت کی آمد کا یقینی وقت بتائیں اس کا علم تو صرف آپ کے رب کو ہے آیت چھیالیس میں قیامت کی ہولناکی کا بار بار احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکرین قیامت جب اپنی آنکھوں سے اس دن کا مشاہدہ کر لیں گے تمارے روب دہشت کے انہیں ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں یا اپنی قبروں میں محض ایک شام یا ایک صبح رہے تھے وب تو الحمد المن